شروع He <laughs> said, اشهد ان محمد رسو اشہد محمد رسول الله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 من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزد الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمر سلام الفجر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن امر بن عاص رضی اللہ عما ہے فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے وہ آیت کریمہ پڑھتے رہے جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن پڑھیں گے اور فرمائیں گے ان تو ادیب ہم فلم عبادلہ ہوں فنکان طلا عزیز الحکیم عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قیامت کے دن یا اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو بلا شبہ تو غالب ہے قبتوں کا مالک ہے اور بڑی حکمت والا ہے نبی اسلام اس آیت کو بار بار دہراتے رہے اور بار بار امتی امتی امت ہی کہتے رہے کہ یا اللہ میری امت میری امت اللہ تعالی نے جبرید علیہ السلام کو طلب کر لیا اور کہا ادب الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ماں یو اور ان سے پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے اللہ تعالیٰ مزید اپنے پیارے پیغمر سے تجرب اور رونا سننا چاہتا تھا جبریل جاؤ اور میرے نبی سے پوچھو وہ کیوں رو رہے جہیل مین آئے اور پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو فرمایا کہ امتی امتی میری, امت میری امت میری امت امت کا درد ہے جہریل واپس لوٹے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ ہر بات جانتا ہے کہ اپنی امت کے غم اور درد میں رو رہے تو اللہ تعالی نے جبریل سے کہا کہ جاؤ دوبارہ جاؤ اور میرے نبی کو پیغام دو کہ ان سنفی کا فی امت ہی کر بلانسو آپ کی امت کے تعلق سے ہم آپ کو خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں رکھیں گے بلکہ آپ کو خوش کر دیں یہ ایک مکمل حدیث صحیح مسلم کی خوش کرنے کے کئی مظاہر ہیں کئی اس کے طریقے اور علامات ہیں ان علامات اور طریقوں کے تعلق سے ایک اور حدیث بڑھتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عما کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصالح کتاب ہے قبل خن تم ہاری اور تم سے قبل جو دو قومیں اہل کتاب کی گزری ہیں ایک یہودی اور دوسرے نصرانی عیسائی تمہاری ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں تمہاری اور تم سے قبل ان دونوں قوموں کی یہود و نصارہ کی فرمایا کہ کم آس یہ مثال ایک شخص کسی ہے استحجرا اجارا جو بہت سے مزدوروں کو بلاتا ہے کام کے لیے بہت سے مزدوروں کو طلب کرتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے کہ یمل یعمل من سے الى نصف نہار علاقی رات ہیں. تم میں سے کون صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنے کے لیے تیار ہے اسے ایک تی سونے کا اجرت ملے گی صبح سے لے کر دوپہر تک زہر کی نماز تک وہ پانچ چھ گھنٹے کا دورانیہ ہے انہیں ایک تی رات اجر دوں گا یہودی تیار ہو گئے انہوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا اور اپنی اجرت وصول کر لی پھر اس شخص نے کہا اے کم یہ عمل نہار عید کہ اللہ میں سے کون ہے وہ جو دوپہر سے لے کر عصر کی نماز تک کام کرے اسے بھی ایک سونے کا خیرات اجرت میں دوں گا نصارہ تیار ہو گئے اور انہوں نے نصف نہار سے لے کر عصر کی نماز تک مزدوری کی اور اجرت وصول کر لی پھر اس شخص نے کہا کہ من صلات العصر الى الصر اللہ اللہ قیرات کہ کون اثر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک مزدوری کرے گا اور اسے دو خیرات اجر دوں گا دو خیرات مزدوری دوں گا فرما کہ ان تم ہم وہ تم ہوں جن کو اثر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرنے پر دو خیرات اجر ملے گا جب یہ معاملہ مکمل ہو گیا اجرتیں تقسیم ہو گئی تو غدے پر یہود و بن نسارا یہود و نصارہ غصے میں آ گیا مالانا کثیر ان و نا بخلیل ہمارا کام زیادہ ہے ڈیوٹی زیادہ ہے اجرت کم ہے اور ان کا کام کم ہے اور اجرت زیادہ ہے وہ شخص کہے گا حل نفس من کم جو تمہارا حق تھا جو طے ہوا تھا اس میں کچھ کمی ہوئی وہ کہیں گے نہیں وہ شخص کہے گا کہ دالے کا فضل ہی ہی من اشا انہیں اگر میں زیادہ دے رہا ہوں تو یہ میرا فضل ہے جس کو چاہوں تو یہ میرا مال ہے میں اس کا مالک ہوں جس سے چاہوں جتنی مزدوری پر اجرت دے کر کے کام لے لو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت افضلیت اور برتری پر یہ حدیث دلارت کرتی ہے اللہ تعالی یہ وعدہ کر چکا کہ آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دوں گا یہ امت بڑی کمزور ہے اس امت کی عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں سابقہ امت طاقت میں کہیں زیادہ تھی قوت میں کہیں زیادہ تھی اور ان کی عمریں بھی طویل ہوتی تھی مگر یہ امت عمر بھی کم ہے قوت میں بھی بہت کمی ہے اور اللہ ربر عزت اپنے پیارے حبیب سے پیدا کر چکا کہ آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دوں گا یہ خوش خبر ہے کہ مزدوری زیادہ ہے اور محنت کم ہے اثر سے لے کر مغرب تک تین پونے تین گھنٹے کا دورانیہ ہے اور مزدوری دو خیرات جو پہلی امت سے ڈبل ہیر بنا ہے اور دو گنا یہ اللہ رب عزت کی طرف سے ایک سماحت اور برکت اور اس امت کے لیے ایک عظیم اعزاز چنانچہ تھوڑی محنت اور زیادہ اجرت کی عظیم مثال جاری بساری ہے ماہ رمضان کے تعلق سے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عطا ہے جس میں واقع محنت کم ہے اور اجرت بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آخری اشرہ شروع ہو چکا اور جاری ہے اور یہ اشرہ اصل رمضان کا مقصود ہے رمضان کے روزے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے رمضان کا قیام گناہوں کی بخشش کا باعث ہے اور شب قدر کی عبادت گناہوں کی بخشش بھی ہے اور ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل بھی ہے یہ اسی حدیث یا آپ تشریح سمجھ لیجئے اسی حدیث کا تتیمہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دوں گا اور یہ خوش کن پہلو ہے کہ محنت تھوڑی ہے اور اجرت بہت زیادہ ہے اسی مہینے کے دوران بلکہ پورے سال کے دوران پانچ نمازیں فرض ہیں جو تعداد میں پانچ ہیں مگر اجر و ثواب میں پچاس ہیں صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق ہن نخم سن و ہن نخم یہ نمازیں پانچ بھی ہیں اور پچاسویں پانچ باعتبار ادائیگی اور پچاس بعت عجرت اجرت اور یہی نماز اگر با جماعت ہو تو ستائیس گنا اجر کے وعدے ہیں یہی نماز اگر حرم میں ہو تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب بن جاتا ہے تو اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے محنت کم کم لی ہے مگر اجر و ثواب کے خزانے عطا فرما دیے اور مزدوری بے تحاشا ادا کر دی اور عطا فرما دی یہ آخری عشرہ اسی مزدوری سے بھرا ہوا ہے اس میں ایک رات دیلت القدر جس کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے وما ما ادرا کا ماں القدر تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے لئی لت القدری خیمن الفشہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے کتنی افضل ہے اس کا تعین نہیں ہے ایک ہزار مہینے تقریباً پچاسی سال بنتے ہیں اور پچاسی سال اس امت کی عمر کا ایوریج نہیں ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ہمارے امت ماں بہن سن میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان وکلق اور ستر کے ہنسے کو تھوڑے لوگ عبور کر پائیں گے لیکن یہ ایک ہی رات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچاسی سال کی عبادت کے برابر نہیں ہے بلکہ پچاسی سال کی عبادت سے افضل ہے کتنی افضل ہے اس کا تعین نہیں ہے یہ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے جو کہ مبالخہ برتری اور سب سے بہتری پر دلالت کرتا ہے اس مبالغے کی تحدید نہیں جیسے یہ کہا جائے کہ, من کہ زید امر سے زیادہ مالدار کتنا زیادہ اس جملے کے اندر اس کی تحدید نہیں اسی طرح شب قدر کی عبادت پچاسی سال کی عبادت سے افضل ہے کتنی افضل اس کی تحدید یہاں پر نہیں بلکہ یہ برتری یہ فضیلت جو اضافی ثواب ہے یہ بندوں کو حاصل ہوگا ان کے قلبی اخلاص پر جتنا اندر طلب ہوگی جستجو ہوگی سچی رحبت ہوگی اور صاف ستھری نیت ہوگی اتنا زیادہ عبادت کی برتری بندے کو حاصل ہوگی لہذا جو اس رات کا سب سے کامیاب ادب ہے اور سب سے آئلہ شرط ہے وہ یہی ہے کہ اس رات کی عبادت کو چھپا کے رکھا جائے تاکہ اخلاص میں کمی نہ آئے جو لوگ منہ ہیں وہ اپنے اعتکاف میں بیٹھے ذکر و اذکار ہو قرآن کی تلاوت ہو خلبت میں اللہ تعالی کے سامنے رونا ہو راج الم اللہ خال ان ففاظت آئی ہو جو شخص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اور یاد کر کے رو پڑے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا قیامت کے دن یہ موقع رمضان میں فراہم ہوتا ہے دس دن کا احتکاف یہ معمولی عبادت نہیں ہے احتکاف کا معنی لزوم لغوی معنی لزوم لزوم کا معنی کسی کو پکڑ دینا کسی کے ساتھ چمٹ جانا تو ایک مکیف شخص جو ہے احتکاب کرنے والا دس دن دس راتیں اپنے رب کو پکڑ لیتا ہے اور چمٹ جاتا ہے ان دس دنوں میں دنیا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلق کم سے کم یہ احتکاف کو میلہ نہیں ہے ایسی مساجد میں جانا جہاں رونقیں ہوں اور کھانے پینے کا بافر سامان ہو اور محتافین آپس میں ملتے جلتے ہوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں کھاتے پیتے ہوں کہ یہ اعتقاف کی برکتیں یہ ساری چیزیں اعتقاف کی روح کے خلاف ایسی مسجد تلاش کرو جہاں کم سے کم لوگ ہوں جہاں خلبت کے پورے مواقع ہوں جہاں بندے کی باتیں لوگوں کے ساتھ نہ ہوں بلکہ ربے کائنات کے ساتھ ہوں یہ اعتقاف کا اصل مقصود ہے تاکہ ان راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے شب قدر کو پا سکے اصل مقصود شب قدر ایک رات کی عبادت پچاسی سال کی عبادت سے افضل ہے وہ افضلیت پچاسی ہزار بھی ہو سکتی اللہ کے خدانوں میں کمی نہیں واللہ بلّہ منشا اللہ جس کو چاہے بہت بڑھا چڑھا کے دے دے وہ مالک ملک مالک الاملاک جب بڑھا چڑھا کے دے گا تو کتنا دے گا یہ باتیں ہمارے تصورات سے معورہ ہیں اور یہ وہ خوش کن پہلو ہے جس کو اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دیں گے چنانچہ تھوڑا سا عمل بہت بڑے اجر کا باعث ہے اللہ کی رضا کا باعث ہے اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے سعید فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مالا یش مالا الفی خیر ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جو محنت کرتے اور جد و کرتے اتنی محنت کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے اشر اللہ واخر شدہ لہ وداح لہو آخری اشرح داخل ہوتا تو کمر کس لیتے یہ کمر کا کسنا اسی شدت محنت کی طرف اشارہ ہے اور پوری پوری رات جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگاتے مقصد کیا ہے شب قدر کو پا لینا لہرت القدر کو پا لینا کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں محنت انتہائی کم ہے اور مزدوری بے تحاشا ہے اسی وعدے کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے حدیث سے آپ نے سمایت فرمایا محنت کم ہے اور مزدوری بے تحاشا ہے اس آخری عشرے میں محنت کا یہ عالم ہو کہ ہر لہذا اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے چلتے پھرتے آپ دعائیں کریں اذکار کریں بیٹھے ہوں کھڑے ہوں لیٹے ہوں بازار میں چل پھر رہے ہوں مسجد میں ہو کوشش کریں کہ ہر راہدہ اللہ کے ذکر میں بسر ہو تیامد کن جنت اگر مل گئی تو ایک مومن کو جنتی کو کوئی حسرت نہیں ہوگی اور اگر کوئی حسرت ہوگی صرف اس گھڑی پر ہوگی جو گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی گزر گئی تو قبل اس کے کہ وہ حسرت کا موقع ہے آج ان گھڑیوں کو ان شب و روز کے لمحات کو اللہ کے ذکر سے بھر دو کہ یہی اس مہینے کا مطلوب ہے اور حقیقی مقصود ہے اس مہینے کو پا لینے کے باوجود اس رات کو پا لینے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے فضل سے محروم ہے تو وہ بہت ہی محروم ہے جو شخص شب قدر کی خیر سے محروم ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم ہے اللہ تعالی نے تھوڑے سے عمل پر بے تاشہ اجرت کا اعلان کر دیا شیاطین ویسے بند کر دیے مقفل کر دیے جو کہ گمراہی اور کا ممبا ہے انہیں قید کر دیا مہینہ بھر کے لیے وہ قید ہے یہ بھی ایک آسانی مہیا کر دی گئی لیکن اس کے باوجود اگر ایک شخص اس فضیلوں سے محروم ہے تو وہ بہت بڑا محروم ہے پھر وہ خیر کب حاصل کر سکے گا اور خیر کے خزانے کب سمیٹ سکے گا اس دن کا انتظار ہے بناتا ہوں کتاب جب ہم کتاب رکھ دیں گے یہ کتاب کون سی ہے یہ امال نامے ہیں ہر انسان کے اور یہ ایک اچانک حاصل ہونے والا عمل ہے یہ کتاب آپ کی آپ نے لکھی ہے فرشتوں نے لکھی دکھوا آپ رہے خواب و نیکیاں ہوں یا گنا ہوں بنا دو کتاب ہم کتاب رکھ دیں گے اور بندے کے سامنے اچانک کھول دیں گے وہ سرل مجرمین مشفقین امافی اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو لوگوں کو گناگاروں کو کہ وہ کتاب میں لکھی ہوئی تحریر سے ڈرنے والے ہوں گے ایک خوف اور ہراس کا عالم ہوگا اپنی زندگی زندگی کے لمحات ایک تصویر کی مانند سامنے گھوم جائیں گے انہیں معلوم ہوگا کیا کرتوتیں کر کے آئے ہیں بڑا خوف و حراض کا عالم ہوگا کتاب کو دیکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ کہتے جائیں گے کہ مارے حاضر کتاب یہ کیسی کتاب ہے لاہو حادیرتمبر کبیرا اللہ احسا کہ اس نے نہ کچھ چھوٹا عمل چھوڑا نہ کو بڑا عمل چھوڑا کوئی گناہ اگر میرا رائی کے دانے کے برابر تھا وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے اور کوئی گناہ اگر پہاڑ کے برابر تھا وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے یہ کیسی کتاب ہے تو اچانک یہ کتاب پڑھنی پڑے گی اللہ تعالی کھول کے سامنے کر دے گا اقرا کتاب کا. یہ تیری کتاب پڑھ لے اسے تو نے لکھوائی ہے لکھی ملائکہ نے ضرور ہے لکھوانے والا تو ہے چنانچہ اچانک یہ کتاب کھول کے سامنے کر دی جائے گی اور مجرم اپنی زندگی کی رپورٹ ملاحظہ کرے گا اب وہ افسوس کر رہا ہے کہ اس کتاب میں تو ہر شے موجود ہے اگر میرا کوئی گناہ سوئی کے ناکے کے برابر تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے اور پہاڑ جیسا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے یہ کیسی کتاب ہے سے بندے نے جو کچھ کیا وہ اس کے سامنے حاضر ہو گیا ایک سفر میں رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کو ایندھن جمع کرنے کا حکم دیا جسے جو لکڑی ملے ایندھن کی وہ لے کر آئے جنگل میں پھیل جاؤ صحابہ جنگل میں پھیل گئے جسے جو لکڑی ملی جو ٹہنی ملی وہ اٹھا کر لے آیا چنانچہ وہ لکڑیاں ایک مقام پر جمع کی گئیں اور یہ چھت جیسا ڈیر لگ گیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے اس منظر کے حوالے سے صحابہ کو نصیحت کی ایک علم دیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اسی طرح تمہارے گناہوں کا ڈھیر لگا دیا جائے گا جس طرح ایک ایک لکڑی جمع ہو کر ایک ڈھیر کی شکل بن گئی اس طرح قیامت کے دن ایک گنا پھر دوسرا پھر تیسرا اور وہ ڈھیر بنتے جائیں گے اور انسان خود اپنے سارے اعمال اپنے سامنے دیکھے گا وجہ دوں ماہ ملو ہر عمل سامنے موجود ہوگا تو کیا اس گھڑی کا انتظار ہے یقیناً یہ گھڑی آئے گی اور اگر اعمال صالح کے ساتھ آ جائے جہاں اللہ تعالی کے وعدے ہیں کہ عمل تھوڑے ہیں اجرت بے تحاشا ہے جس کے بہت سے آثار سرف صالحین کی زندگی میں موجود ہیں کم عمل کا موقع ملا اجرت بے تحاشا پا گئے حیرت انگیز ان کی سیرت تھی اور حیرت انگیز ان کا کردار تھا شاید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی اسلام کے ساتھ چار سال گزارنے کا موقع ملا صرف چار سال جنگ خند کے بعد شہید ہوئے تھے جو کہ چار ہجری میں ہوئی صرف چار سال ساتھ گزارے کیا ان کا کردار تھا کیا ان کا عمل تھا جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاتھ ہے تو ہر رقل من الملائکہ یہ اللہ کا نیک بندہ جس کی وفات بھی اللہ کا عرش ہل گیا اللہ کا عرش ہل گیا آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیئے گئے ستر ہزار فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی؟ کیسی دوستی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی دل کی استقامت تھی کیسا اخلاص تھا کیسا تعلق باللہ تھا عمل کا دورانیہ تو چار سال کا تھا مگر خالق کائنات کی طرف کیسی اناوت تھی کیسا رجوع تھا اور کیسا تعلق باللہ تھا کیسا سد کو اخلاص تھا کہ ان کی وفات پہ اللہ کائر شرک گیا اللہ تعالی نے ستر ہزار منائقہ کو بھیجا کہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کرو عمل کم اجرت بے تحاشا شاید ابن معاذ کے انتقال پر ان کی والدہ روئی ایک موقع پر چیخ نکل گئی رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یرخ ہو ام سعد ام ساتھ کے کی آنسو کیوں نہیں رکتے ام سعد کا رونا کیوں نہیں ختم ہوتا اسے بتا دو جا کر کہ ان نبنا کہ اولو منگا کلیہ یام الخیام کہ تمہارا بیٹا وہ پہلا انسان ہوگا اللہ تعالی جس کی طرف دے کر ہنسے گا یہ بات تمہیں خوش نہیں کر دیتی تمہارے بیٹے کا اعزاز جب سارے اولین و آخری جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسکرائے کا سب سے پہلے ہسے کا تمہارے بیٹے شاید بن نمایاز کو دیکھتے چار سال کا عمل چار سال کا کردار لیکن اجر پر اجرت پر مزدوری پر غور کیجیے کیسے اللہ کے مخرب ہو گئے ہماری طرح کے انسان تھے وہ یہی شریعت ان کے سامنے موجود تھی پھر کیا وجہ یہ فرق کیوں ہے ہم سو سو سال کی زندگی پا لیتے ہیں مگر وہ تعلق باللہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے حالانکہ دین کی سمحت اپنی جگہ موجود ہے کہ میرے حبیب آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو خوش کر دوں تو یہ خوشی کا مقام ہے کہ آپ کی امت کمزور ہے عمریں تھوڑی ہیں محنت کم لوں گا مزدوری بے تحاشا دوں گا اس سے بھی کم مدت جناب عبداللہ بن جابر کو ملی جو کہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے صرف تین سال اب السلام کی رفاقت شہید ہو گئے جنگ احد میں اگلے روز رسول اللہ وسلم نے ان کے بیٹے جابر کو بلایا اور کہا کہ جابر ان اللہ تکلام آبا کا کفا اللہ نے تیرے باپ عبداللہ کو سامنے بٹھا کر روبرو باتیں کی سامنے بٹھا کر باتیں کی اور بات ایک ہی کی کہ عبداللہ مانگو کیا مانگتے تمنا تمنا کرو مانگو کیا مانگتے ہو جنت کے نعمتیں سامنے موجود ہیں طلب یہ کی کہ یا اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دوں ایک بار پھر جہاد کروں اسی راستے شہید ہو کر تیرے پاس آؤں اللہ پاک نے فرمایا یہ تو ہمارا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ کوئی لوٹے گا یہ ایک ہی بار کی موت ہے اور پھر انسان زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ جنابی عبداللہ اللہ بن جابر کیا ان کا عقیدہ تھا کیا ان کا منج تھا کیا ان کا اخلاص تھا دل میں کیا صدق تھا چلدا رف العزت نے یہ احساس دیا کہ سامنے بٹھا کر باتیں اس سے بھی کم وقفہ ایک اور صحابی کو ملا ٹوٹل دو سال دو ڈھائی سال یا تین سال کہہ لیجیے بلکہ دو سال ہی کہیے کیونکہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ٹوٹل دو سال پیغمبل اسلام کی رفاقت ملی دو سال اسلام کی حالت میں گزرے اور کیا مقام پا لیا ایک دن نبی اسلام تشریف فرمایا فرمایا کہ جنت کے ایک محل سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے اور یہ آواز رافع کی ہے جنگ بدر کے شہید کی دو سال کی رفاقت اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مقام واضح کر دیا بتا دیا کہ اس عظیم صحابی کو اس عظیم بندے کو اللہ تعالی کی کیسی محبتیں حاصل ہیں بلکہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہو بہت کم وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزرا اور اللہ نے دنیا میں ان کے مقام کو وعدے کر دیا کسی وجہ سے قید کر دیے گئے تھے اس گھر کی خاتون کا بیان ہے ایک دن اس کی کوٹھڑی میں جھانکا دیکھا اس کے ہاتھ میں تازہ انگوروں کا گچھا ہے اس خوشے سے انگور کھا رہے حالانکہ مکہ میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں تھی منڈیاں بند تھیں اور یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے باہر پہرے دار موجود تھے گھر بھی مقفل تھا یہ پھل کہاں سے آ گیا کس نے پہنچائے کیا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی دوستی تھی کیسا فرح تھا کیسا اخلاص تھا کیسا صدق تھا اور کیسی عمل کی عظمت تھی کہ اس تھوڑی سی رفاقت میں اللہ تعالیٰ سے ایسی دوستی بنا لی ایسا تعلق بنا لیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی ہی میں جنت کے میوے پہنچا دیے تاکہ یہ پیغام دنیا تک پہنچے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق استوار کریں گے اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا اپنے فضل کے خدانے عطا فرما دے گا اللہ اکبر ایک صحابی میدان جہاد میں رسول اللہ العصم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا مگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اسلم ام و قاتل پہلے اسلام قبول کروں جب جہاد میں شریک ہو جاؤں اور لڑنے کے بعد اسلام قبول کر لوں کہ نہیں اسلم سما قاتل اسلام قبول کرو پہلے پھر جہاد کرنا کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کی اساس جو ہے وہ اسلام ہے وہ کلمہ لا الہ عداللہ ہے چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا اور پھر جہاد میں شامل ہو گیا داخل ہو گیا اور داخل ہوتے ہی شہید ہو گیا یہ اس کا دورانی ہے چند گھڑیاں اسلام میں عمر پائی اور شہید ہو گیا رسود اللہ وسلم نے فرمایا کہ عاملہ کلید الجر کسی اسے عمل کرنے کا بہت کم موقع ملا محنت بہت کم کی مگر مزدوری اجرت اور اجر کی بوریاں بھر کے جنت میں داخل ہو چکے یہ دین اسلام کی سماحت کیا آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو خوش کر دوں گا ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکمل دوستی کا رشتہ بنا لے اور دل میں اخلاص ہی اخلاص اور ریا کاری نہ ہو دکھاو نہ ہو دنیا کی شہرتیں نہ ہو بلکہ رب کائنات کے ساتھ ایک خالص تعلق ہو اور اللہ رب العزت ہر انسان کے دل میں جھانکتا ہے اور اگر دل میں اخلاص موجود ہے تو اللہ رادی ہو جاتا ہے چھوٹا اور تھوڑا سا عمل بھی اجر کثیر کا باعث بن جاتا ہے جیسے اس فوائش عورت کا قصہ جس نے ایک کنویں سے پانی پیا اور اس کنویں کی منڈیر پہ کتے کو دیکھا جو کنویں کی تر مٹی کو چاٹ رہا ہے سمجھی کہ پیاسا ہے اپنا دو لیا جوتے سے باندھا اور لٹکا کر پانی نکالا اور کتے کو پلا دی اللہ رب العزت نے اس کی اس محنت کی قدر کی بہت تھوڑی محنت ہے اور اس محنت سے قبل اس کی زندگی فحاشی سے بھری ہوئی ہے بد کرداری سے بھری ہوئی ہے بد کردار خاتون تھی آج ایک نیکی کا موقع مل گیا اللہ تعالی نے اس خاتون کو تین اعزاز دیے ایک اس کے گناہ معاف کر دیسرا اس کی بقیہ زندگی کو منہج تقبہ پر قائم کر دیا اور جنت کا وعدہ فرما لیا شیخ اسلام نے تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں یا محنت تھی ہی تھی مگر ساتھ ساتھ دل کی صفائی بھی تھی اخلاص بھی تھا کیونکہ اس عمل کو دیکھنے والا اور کوئی نہیں تھا رہا کا کوئی امکان نہیں تھا اس نے اخلاص کے ساتھ ایک نیکی کی اور اللہ راضی ہو گیا اللہ بندے کے دلوں کا اخلاص کو دیکھتا ہے کہ بندہ میرے لیے کتنا مخلص ہے میرے ساتھ کس قدر سچا ہے تو آپ دیکھیں زندگی کیا تھی اور محنت کتنی تھی اور حاصل کیا ہوا انعام کیا ملا میرے حبیب آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دیں گے یہ اس خوشی کے مظاہر نبی اسلام کی ایک حدیث ہی ای مسلم میں ایک شخص کو جنت میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا لوٹ پوٹ ہوتے اُشل کود رہا چھلانگے مر خوشی کا اظہار کر رہا اس کا نام امال دیکھا گیا تو جنت کے داخلے کی ایک ہی بنیاد تھی کہ اس نے راہ چلتے ایک پتھر یا جھاڑی یا کانٹا ٹھوکر مار کے ہٹا دیا تھا اللہ نے اس کی اس کوشش کی قدر کی اور یہاں بھی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اصل چیز اخلاص تھا اس کا یہ عمل جب اس نے یہ عمل انجام دیا تو قریب دیکھنے والا کوئی نہیں تھا مانا یہ عمل اللہ کے رضا کے لیے خالص تھا اور اللہ عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے کہ اندر سے مخلص ہے یا نہیں اور بندہ واقعی اگر مخلص ہو تو اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے چنانچہ اس کے جنت کے داخلے کا فیصلہ ہو گیا عمل کیا ہے ایک ٹھوکر جس سے ایک موزی چیز کو راستے سے ہٹا دیا اس ٹھوکر کی بنیاد کیا ہے دل کا اخلاص ریاکاری نہیں دنیا کا تمہ نہیں دنیا کی خواہش نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہے اللہ رادی ہو گیا اور یہی پیغام اللہ کے پیغمبر کو دیا گیا کہ آپ کی امت کے تعلق سے آپ کو خوش کر دیں گے جی خوشی کے مظاہر یہ موجود ہیں وہ عورت جسے زنا کا عمل ہو گیا اور توبہ کی دفلہ چار ہو گئی شری حد قائم کی گئی اس کی توبہ کو کیا مخام دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَقَدْ تَعْبَتْ تَوْبَتًا لَوْ قُسِمَهَا بِيْنَ سَبْعِينَ مَا اَحْلِ مَدِينَةً لَوَسْعَتْ هُمْ یہ خاتون ایک ایسی توبہ کر چکی اس اکیلی عورت کی توبہ اگر مدینہ کے ستر گناہ کے عرومی بھانٹی جائے تو سب کو۔ وسیع ہو جائے سب کو کفایت کر جائے یعنی ایک عورت کی توبہ ستر گناہ گار اور پاپی انسانوں کے لیے کافی ہو جائے کہ اس خاتون کی توبہ اللہ کیسا راضی ہوا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے مال کی قربانی دینے والے بہت دیکھے ہیں مگر یہ خاتون پہلی خاتون ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار کبھی دائیں طرف آ رہی کبھی بائیں طرف آ رہی اللہ کے پیغمبر اعراض کر رہے بالآخر وہ کہہ اٹھی کہ یار سعود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اتری انترودی کمار آج سے پہلے مائز اسلم آپ کے پاس آیا تھا اس نے بھی گناہ کا اعتراف کیا تھا آپ نے اس سے بھی اراد کیا تھا تو آپ مجھ سے بھی اراد کرنا چاہتے ہیں مجھے بھی رد کرنا چاہتے ہیں مائز اسلم کے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ میرے پاس تو ثبوت موجود ہے یہ پیٹ کا بچہ حرام کا ہے ثبوت موجود ہے اتنا توبہ کی طرف اشترار اتنا اللہ کی خشیت اس کے عذاب کا خوف جو اللہ نے توبہ ایسی قبول کی ایک خاتون کی توبہ ستر افراد کو کفایت کر کے بھی ہوئی اسے بھی رجم کی سزا دی گئی اور پیغمب علیہ السلام نے فرمایا کہ رہی تم جن خن سے جن میں نے خود مائز کو دیکھا جنت کی نہروں میں ڈوبکیاں کھا رہا اللہ نے ایسا قبول کر لیا تو یقیناً یہ دین کی سماحت اور برکت ہے اللہ بڑا غفور رحیم مغفرت اور رحمت کی عطا کے بے شمار مواقع موجود ہیں اور عمل کے تعلق سے بہت چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کی بہت بڑی رحمت اور رضا کا موجب بن جاتے ہیں چنانچہ اس کا بہترین نمونہ آخری شرح کی صورت میں موجود ہے ان کی قدر کی جائے ان راتوں کا حق ادا کیا جائے اور بالخصوص شب قطر پانے کے لیے کوشش کی جائے تین راتیں باقی ہیں اگر جو سلف سال کے بعد قول ملتے ہیں اور تیس بھی شب کے بارے میں کچھ قرائن موجود ہیں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آخری اشرے میں اگر کوئی طاق رات جمعے رات کی رات آ جائے یعنی جمعہ جمعے رات کی رات درمیانی رات تو وہ رات بڑی افضل ہے جمعے کی رات بڑی افضل ہے تو اگر کوئی رات جو طاق ہو اور جمعے کی رات ہو تو اس میں شب قدر کا ہونا بہت ممکن ہے یہ رات کل گزر گئی اس کے علاوہ ستائیسویں شب کے بارہ میں بہت سے علمار محدثین سے ان کا خال ہے لیکن پیارے پیغمبر کا ہے کہ التمسو فلفتہ مغرش آخر کہ اس رات کو تلاش کرو آخری عشرے کی پانچ راتوں میں دو گزر چکے تین باقی ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت یہ تھی کہ آپ دس کی دس راتیں جاگتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے پوری پوری رات قیام الہل کا اہتمام ہوتا اور قیام الہل کے بعد جبیل امین کی آمد ہوتی جو پیارے پیغمبر کے ساتھ رات بھر قرآن کا دور کرتے شہری کے وقت آپ فارغ ہوتے اتنا وقت ملتا کہ آپ شہری تناب الفرما لیتے اور پھر فجر کی نماز ہو جاتی اور اللہ کے پیارے پیغمبر جبیل امین کے ساتھ دور کرنے کے فوراً پر اپنا مار خرچ کرتے تیز رفتار آندھی کی طرح تاکہ عمل تسلسل کے ساتھ ہو اور باہم مربوط ہو عشاء کی نماز ہے پھر قیام اللیل ہے پھر قرآن کا دور ہے پھر صدقہ ہے پھر نماز فجر ہے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری یہ عمل کی کثرت لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں تھوڑی سی محنت بھی بے تحاشا مزدوری کا باعث بن سکتی ہے اور اس امت کے خصائص میں سے ایک خاصا اور خوبیوں میں سے خوبی ہے تو ان شب و روز کے لحظات کو کم میں سمجھا جائے بڑے عظیم یہ لہدات اور لمحات ہیں اللہ کا خوب ذکر ہو دعائیں ہو یہ قبولیت یہ اوقات ہیں بالخصوص افطار کا وقت جب اللہ تعالیٰ گرد نے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے بندہ دن بھر کا روزہ رکھے رات کو دعائیں کرے کہ یا اللہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے اللہ دعائیں قبول کر کے گردن جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے یہ اس کے وائدے ہیں کہ روزہ دار انسان کے لیے ہر افطار کے موقع پر دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی لازمن قبول ہوتی ہیں وہ خزانوں کا مالک ہے دنیا اور آخرت کا مالک ہے اس سے بے تحاشہ مانگا جائے اضا سالتم اللہ فضل الفردوس جب بھی مانگو جنت فردوس مانگو جو سب سے اعلیٰ جنت ہے سب سے اونچی جنت ہے اور سب سے بہترین جنت ہے اللہ پاک ان گھڑیوں کا قدر کرنے کی توفیق ادا فرما دے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے اس مہینے کی ٹوٹی پھوٹی کی اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے أقول قولي هذا بصد الله لي ولكم وآهر دابانا من الحمد لله رب العالمين الحمد لله وصلاة وصلاة وصلاة ورسول الله وبعده بیماروں کے لیے دعا کی اپیل آئی ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کامل اللہ عجلہ عطا فرما دے اور سب سے بڑا مریض یہ کھڑا ہے میرے سامنے سب سے بڑا بیمار یہ ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو شفا دے دے تاکہ یہ مجھے بیمار نہ دے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور یہ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے میں نے بحرین میں سعودی عرب میں دو دو ہفتے کے دورے کرائے ہیں اثر اشا تک ہیں بس ایک بٹن دبایا جاتا ہے اور مائیک ایک ہی طرز پر چلتا ہے نہ کم نہ زیادہ اسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کون اس کو چھیڑتا ہے کس انجینئر کو یہ سونپا جاتا ہے کہ انتہائی گندی اس کی رپورٹ ہے اللہ تعالی ہدایت آج کا اعلان جمی تل سندھ کے بیت مال کے لیے یہ جمیت آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی قائم ہو گئی تھی اور شیخ العرب العظم محدی سے دیار سندھ علامہ مدین راشد رحم اللہ اس کے مؤثر بانی ہیں اور جب یہ عمل شروع ہوا جماعت کا سندھ بھر میں ایک مسجد تھی جب شاہ سہ فوت ہوئے تو سات سو پچاس مسجدیں بن چکی تھی اس وقت مساجد کی تعداد لگ بھگ بارہ سو کے قریب اور جمعیت کے بیت المال ہے اس بیت المال سے ریلیف کا کام ہوتا ہے مدارس کی سرپرستی مساجد کی سرپرستی اور سندھ بھر میں ایک سو کے قریب علماء آئمہ کراں اور دوہات مقرر ہیں جن کی تنخواہ وغیرہ جمعیت کے بیت المال سے ادا ہوتی ہے تو یہ پورے ایک سندھ کا ایک عمل ہے جو آپ کے سامنے ہے تو اس کے لیے آپ بھرپور تعاون کریں تھر پار کر یہ تھر کا علاقہ سہرائی علاقہ یہ بھی جمعیت کی جد کا ایک مرکز ہے لگ بھگ پانچ سو کے قریب کوئیں اب تک کھدوائی جا سک چکے ہیں اور بڑے گہرے یعنی پانی بڑا گہرا ہے ان تھر میں لیکن الحمد اللہ جماعت یہ کام کر رہی ہے مساجد کا ایک جال بچھا دیا گیا اور تھر کے پھوپارا وغیرہ وہ ہر وقت تعاون پاتے رہتے ہیں وہ مرض ہو خشک سالی ہو اور قہض سالی ہو تو جمعیت کا ایک مرکزی رول ہے بے الحمد تو اس کے بیت المال کے لیے تعاون کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ بنا دے جس سے ریلیف کا کام بھی ہو علم کی سرپرستی ہو قرآن پاک کی سرپرستی ہو اور توعاد کی سرپرستی ہو تو ان بہت سے شعبوں میں یہ کام صدہ جاریہ بن سکتا ہے اللہ پر توفی الله حق رسول رقیب یاف اللہ بخول و يط الله رسول ف فاض فاضن عظمة الله ص على محمد وعلى عليه محمد كما صيت على ابراهيم وعلى عليه براهيم إنك حميد المجدد الله مبارك على محمد بعد عليه محمد كما بارت على إبراهيم وعلىعا براهيم إنك حيد المج ربنا لا ت خزن إن سين أو وختأنا ربنا بلا تحمل علینا اسراً کما حملتا هو الالذین من قبلنا ربنا بلا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا بغفر لنا برحمنا انت مولانا فانسرنا للخوم الكافرین رب اغفر برحمب انت خیر الرحمن اللہم منصر اسلام المسلمین اللہم منصر من نثر دین محمد صلی الله علیہ وسلم مجعلنا منه واخذل من خضر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تخبل منا انك أنت سمير عليم وتب علينا انك أنت التواب الرحيم برحمة الله يارحم الرحيم وصلى الله عليه